الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا يجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من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 اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وارنا الباطل باطل ورزقنا اجتنابا آمین یا رب العالمین سورہ حج کے آخری رکو کی ابھی پہلی آیت تھی پر گفتگو جاری تھی پسلی نشست میں ابھی بات ہماری مکمل نہیں ہو سکی تھی جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے اس رقو کی چھ آیتوں میں سے پہلی چار آیتوں میں قرآن مجید کی دعوت عام بیان ہوئی ہے جس کے مخاطب ہیں تمام انسان جس کے لئے عنوان ہوگا دعوت ایمان ماننے کی دعوت آخری دو آیتوں میں دعوت خصوصی کا بیان ہے جس کے مخاطب ہے وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کریں اقرار کریں اسے ہم کہیں گے دعوت عمل دعوت ایمان کے ذمن میں ظاہر بات ہے کہ اس اہم ترین شے ہے شرک سے اجتناب اور توحید کا التظام جو ہمارے دین کی جڑ اور بنیاد ہے دین توحید ہے لیکن شرک کی کچھ شکلیں وہ تھیں جو اس وقت اس ماحول میں تھیں جن کے اوپر کے لوگ عمل پیرا تھے کہ جس میں قرآن نازل ہوا اور شرک کی ایک حقیقت وہ ہے کہ جو یوں سمجھیے کہ وہ ٹرانسینڈنٹ ہے وہ احوال سے ظروف سے زمانے سے بلند ہے ماورہ ہے ہر دور میں رہا اور ہر دور میں رہے گا وہ شرک کیا ہے اور اس سے بچ کر توحید کا راستہ اختیار کرنا چاہے تو وہ راستہ کون سا ہے گویا کہ ان دو آیتوں میں جو میں نے ابھی تلاوت کی ہیں ان میں یہ مضمون آگے ہے نہایت جامعیت کے ساتھ اس دور میں جو شرک ہو رہا تھا بت پرستی کا شرک اس میں لوگوں کو جھنجوڑنے کے لیے یا یو ہے نہ گورے میں اے لوگو ذرا سوچو غور کرو ذرا رکو ایک لمحے کے لیے ذرا تفکر کرو غور کرو کن کو پوج رہے ہو کن سے دعائیں کر رہے ہو یہ میں نے عرض کیا تھا پچھلی نشست میں کہ چوکانے کی ایک ضرورت ہوتی ہے اس کی ایک بڑی اہم مثال ہے تاریخ انبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ عمل کہ جب پوری کی پوری قوم باہر چلی گئی تھی کوئی جنم اشٹمی کا میلہ ان کے ہاں بھی ہوتا ہوگا شہر سے باہر جا کر کوئی پوجا پاٹ کا کوئی ان کا ایک, ایک سالانہ کوئی تہوار تھا جب پورا شہر خالی تھا بت خانے میں گس گئے اور سارے جو ہے بتوں کو توڑ ڈالا سوائے سب سے بڑے بت کے اور جو تیشہ تھا جس سے کہ ان سب کا چورا کیا تھا وہ اس بڑے بت کے کندھے کے اوپر ٹکا دیا اب جو لوگ آئے آج جو کچھ ہو رہا ہے بھارت میں اسے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت کیا ہوا ہوگا اس, اس شہر میں وہ جو شہر ار تھا جس کے اس بت قدے کے تمام بت جو ہیں وہ چکرا چور ہو گئے ایک طوفان اٹھا ایک ہنگامہ ہوا لوگوں نے کہا یہ کس نے کیا ہوگا کسی نے دبی زبان سے کہا کوئی ہوگا حضرت ابراہیم کا دوست کہ ایک نوجوان ہے کبھی کبھی ذرا کچھ گستاخی کا انداز اختیار کیا کرتا تھا ان بتوں کے بارے میں یہ تو اندیشہ نہیں تھا کے اتنی بڑی حرکت کر بیٹھے گا لیکن یہ ہے کہ تھا وہ واقعی تن اس کے خیالات ایسے تھے یسکورو ان کا ذکر کیا کرتا تھا حضرت ابراہیم کو بلایا گیا اب انہوں نے یہی شکل اختیار کیا جب کہا گیا کیا تم نے توڑا ہے ان کو تو اب انہوں نے فرمایا کہ اس نے توڑا ہوگا یہ جو بڑا بت ہے یہ ثابت و سالم کھڑا ہے اور جو وہ آلے واردات ہے وہ تیشہ جس سے یہ توڑے گئے ہیں یہ اس کے پاس سے برامد ہو رہا ہے اس کے کندھے پر ٹکا ہوا ہے یہ چوکانے کا انداز تھا کہ ذرا سوچے تو صحیح جب انہوں نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ حرکت نہیں کر سکتے اور کہا اس سے پوچھ لو یہ آئی وٹنس ہے کھڑا ہوا ہے سب اس کے سامنے توڑے گئے ہیں اس سے پوچھو نہ کس نے توڑا تمہیں معلوم ہے ابراہیم یہ بات نہیں کر سکتے یہ جنبش نہیں کر سکتے تب کہا افل لکم وما تو توف ہے تم پر اور تمہارے ان پر جنہیں تم پوچھ رہے ہو جو نہ سن سکے نہ بول سکے نہ جنبش کر سکے نہ حرکت کر سکے نہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکے ان کو پوچھو بالکل وہی بات ہے جو یہاں یوں سمجھیے کہ وہ ایک واقعے کی شکل میں تھی یہاں وہ الفاظ کے پیرائے میں بات آ گئی یا بسل الفسم اولا ان الَّذِينَ تَدْعُونَ من الزین تدول اخلق و زباب ام ولاب مؤلا وہیں زباب اللہ یسنفل اب ہم آ رہے ہیں ان تین الفاظ کے مجموعے پر ترجمہ کیا ہے ضعف کمزور ہے ضعیف ہے طالب یہ تمام الفاظ اردو میں مستعمل ہے ضعیف کا لفظ بھی آپ جانتے ہیں طالب بھی جانتے ہیں چاہنے والا کسی کو طلب کرنے والا مطلوب وہ جسے طلب کیا جا رہا ہو جسے چاہا جا رہا ہو ان تین الفاظ میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا تمہیدی مضامین میں واقع یہ کہ پورا فلسفہ جو ہے توحید کا اور شرک کا وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے اس فلسفے کو اس دور میں اگرچہ علامہ اقبال نے پیش کیا آسن فلسفہ خودی کے عنوان سے لیکن علامہ اقبال کا فلسفہ جو ہے وہ کچھ چیسنا بن گیا ہے ایک تو یہ کہ چونکہ وہ زیادہ تر شاعری میں بیان ہوا ہے اور شاعری کی انٹرپریٹیشن مختلف انداز میں ہو جاتی ہے اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں پچھلی نشست میں علامہ چونکہ فلسفے کے استاد نہیں رہے اس اعتبار سے دنیا میں وہ فلسفی کی حیثیت سے پہچانے نہیں جاتے ان کا کوئی مقام ہے بھی تو وہ متقلم کا ہے کہ اسلامی اعتقادات اور ایمانیات کو انہوں نے کچھ کنٹمپریری جو بھی علمی ایک سطح ہے اس کے اوپر اس کے اس بات کی کوشش کی ہے ریکنسٹرکشن میں لیکن در حقیقت یہ فلسفہ انہی کا ہے لیکن اس کو ایک فلسفے کی شکل میں مدون کیا ہے مدون کیا ہے ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم مقفور نے ان کی بڑی مارکت و دارہ کتاب ہے اور میرا یہ اصول ہے جب بھی کبھی اس قسم کی کوئی بات بیان کرتا ہوں تو جس کا کریڈٹ ہے اسی کو جانا چاہیے اور اسی کے حوالے سے بات سامنے آنی چاہیے اس کا یہ بھی فائدہ ہے جن لوگوں کو دلچسپی ہو جائے گی وہ اوریجنل کتاب جو ہے اس کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے مارکت الارا کتاب ہے ان کی آئیڈیولوجی آف دی فیوچر اس کے علاوہ انہوں نے فرسٹ پرنسپلز آف ایجوکیشن کتاب لکھی وہ بھی در حقیقت اسی فلسفے پر مبنی ہے مینیفیسٹو آف اسلام کتاب لکھی وہ بھی اسی پر مبنی ہے ایک ہی خیال ہے جس کو کہ انہوں نے مختلف پیراؤں میں مختلف اعتبارات سے مختلف موضوعات کے ذیل میں بیان کیا ہے وہ فلسفہ کیا ہے اس کو میں چاہتا ہوں ایک دو تین چار کر کے اس کے کچھ نکات آپ نوٹ کر لیں سب سے پہلی بات نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ انسان اور حیوان میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ حوانات کا کوئی اپنا مقصد زندگی نہیں ہوتا جبکہ انسان کوئی نہ کوئی اپنے لئے نسم العین کوئی مقصد کوئی آدرش کوئی آئیڈیل معین کرتا ہے یہ ایک بنیادی فرق ہے انسان میں اور حیوان میں اب اس کے ذیل میں, میں ارض کر دوں کہ اگر چاہیے یہ فلسفے کا ایک ایسا موضوع ہے کہ دوسرے حیوانات سے انسان کس کس اعتبار سے ممیز ہے مثلا شروع سے کہا جا رہا حیوان ناطق انسان جو ہے ممیس ہے کہ نط گویائی اس کو جو ہے گفتگو کی جو صلاحیت عطا کی گئی ہے یہ گویا کہ وجہ بہل امتیاز ہے یا حیوان عقل حالانکہ آج ہم جانتے ہیں عقل حیوانات میں بھی ہے میں نے تو آپ کو بڑی سادہ سی مثال دی ہے میرا جو مشاہدہ تھا ایک کیڑے کے بارے میں کہ وہ ایک طرف ایک سمت میں چل رہا تھا میں نے ایک تنکا رکھ دیا اس نے دیکھا کہ کوئی آبسٹرکشن ہے اس نے رخ موڑ لیا پھر دوسرے رخ پر بھی میں نے وہ تنکا آگے رکھ دیا پھر اس نے اپنا رخ موڑ لیا تیسری مرتبہ پھر پھر مرخ موڑ لیا چوتھی مرتبہ وہ اس کے اوپر سے گزرا میں نے اس کو اینالائز کیا پرسیپشن بھی اس میں ہے احساس ہے اس نے سمجھ لیا میرے راستے میں رکاوٹ آ گئی ہے پھر اس نے فیصلہ کیا اس کو ایوائڈ کرنے کا یہ ڈیسیجن لیا ہے اس نے پھر دو تین اٹمپٹ کے بعد اس نے طے کر لیا کہ یہ پیشہ نہیں چھوڑ رہی ہے روکاوٹ آئی ہیو ٹو اٹ اس نے ایک فیصلہ کیا ارادہ کیا ہے اور پھر اس کے اوپر سے گزرا ہے تو ہمارا جو عقل جس ہم کہتے ہیں اس کے سوا اور ہے کیا باقی فرق تو جو ہے وہ کمیت کا ہے کوانٹیٹیٹیو ہے کوالٹیٹیو تو نہیں تو عقل جو ہے وہ بھی حیوانوں میں بھی ہے انسان میں بھی ہے نوت اور یہ تو حیوانات جو ہیں کمیونیکیٹ کرتے ہیں دوسرے سے ان کے اندر بھی موجود ہیں دو اور ہیں جو فلسفہ نے امتیازات قائم کیے ہیں ایک یہ ہے کہ حیوانات میں شعور تو ہے خود شعوری نہیں ہے کانشیسنیس ہے سلف کانشیسنیس نہیں ہے حیوان جب دیکھ رہا ہوتا ہے دیکھ رہا ہے یہ سڑک کے اوپر کار جا رہی ہے انسان جب دیکھتا ہے اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سڑک پر گاڑی جا رہی ہے یہ جو سیلف کانشیسنیس ہے خود شعوری یہ گویا کہ انسان کا خاصہ اس کی وجہ ہے اس لیے کہ انسان کا ایک وجود علیحدہ ہے اس کے حیوانی وجود سے اور وہ اس کا روحانی وجود ہے جو اسے پروزیس کرتا ہے جب میں کہتا ہوں میرا ہاتھ میرے پاؤں میری آنکھ میری زبان میرا جسم تو میں کون ہوں میں کچھ اور ہوں نا ان چیزوں کے علاوہ میرا کوئی وجود ہے تبھی تو میں یہ پوزیسو موڈ جو ہے اس کا ایڈجیکٹو کا استعمال کر رہا ہوں میرا میرا وجود میرا جسم میرا یہ میں کون ہے یہ کچھ اور شے ہے میں کوئی اور حقیقت ہے کہ جو ان چیزوں کی مالک ہے تو اس اعتبار سے شعور سے آگے بڑھ کر خود شعوری سلف کانشیسنیس لیکن چوتھی بات یہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں ڈاکٹر رفی الدین صاحب کے فلسفے کے اعتبار سے حیوان کا کوئی مقصد زندگی نہیں وہ خالص جبلت کے تحت زندہ ہے پیٹ کھانے کو مانگتا ہے اور جبلی طور پر اسے معلوم ہے مجھے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا شیر کے بچے کو پتا ہے میں نے گھاس نہیں کھانا گوشت کھانا ہے بکری کے بچے کو پتا ہے میں نے گوشت کو مونی لگانا گھاس کھانی یہ ساری جبلتیں ہیں اس کے اندر انہیں جبلتوں کے تحت وہ زندہ ہے اسی طریقے سے سیکس ہے سیکسل ارض ہے پرزرویشن آف دی اسپیشیز ہے یہ بھی جب ہے تو حیوان در حقیقت نہیں ہوتا زندگی اس کو گزار رہی ہوتی ہے اس کی کوئی اپنی زندگی کے اندر کوئی مقصد کوئی نصب الین نہیں یہ دوسری بات ہے کہ انسان اسے اپنا ذریعہ بنا لے آلہ بنا لے اس سے کوئی کام لے لے مطلب براری کر لے اس سے مقصد حاصل کر لے اس کا اپنا کوئی مقصد نہیں جبکہ انسان وہ ہے کہ جو اپنا کوئی نہ کوئی مقصد معین کرتا ہے پہلی بات اگر واضح ہو گئی تو اس کی ایک کرولری ہے وہ یہ ہے جو انسان بغیر کسی معین مقصد کے زندگی گزار رہا ہو معلوم ہوا کہ وہ انسان کے پیکر میں حیوان ہے انسان نہیں ہے وہ. وہ زندہ ہے حیوانی سطح پر اس لیے کہ انسان تو وہی ہوگا جس نے اپنا کوئی مقصد معین کیا کوئی آئیڈیل کوئی آدرش کوئی نصب العین وہ پست ہو بلند ہو اس کی بحث بعد میں کریں گے کوئی نہ کوئی آئیڈیل کوئی نہ کوئی نسب العین کوئی نہ کوئی مقصود کوئی نہ کوئی مطلوب معین ہے تو انسان ہے ورنہ وہ انسان دما ایوان ہے اور یہ وہ بات ہے جو قرآن کہتا ہے دو مختلف پیراؤں میں ایک تو پرایا وہ ہے الا کا کلا نام بلہما بل یہ چوپایوں کے معنی ہیں بلکہ ان سے بھی گائے گزرے ہیں اس کہ چوپائے تو پیدا ہی اس لیول پر کیے گئے تھے انہیں پیدا کیا تھا ہم نے احسن تقویم میں گر گئے ہیں اس سطح پر تو یہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں لحم قلوم لا قہو نہ بیا و لحم آئن الف سرو نہ بیاہ و لہم آزان اللاسما نہ بیا او بل یہ انسان نظر آتے انسان نہیں احوان ہے بلکہ حوانوں سے گئے گزرے اور اسی کو سورہ ملک میں بڑی خوبصورت انداز میں کہا ہے افام یمشی مکبن الا وجہ ہی اہدا امئی یمشی سوی الا سرات مستقیم جو شخص محض جبلت کی بنیاد پر زندگی بسر کر رہا ہے وہ گویا کے اپنے پیٹ کے بل گھسٹ رہا ہے ایک وہ انسان ہے جو سیدھا چل رہا ہے ایک راستے پر سیدھا کھڑا ہے تو اس کے سامنے کوئی سمت ہے کوئی مقصود ہے کوئی منزل ہے جدھر وہ جانا چاہ رہا ہے یہ ہے انسان اور حیوان جو ہے زمین پر گھسٹ رہا ہے گویا کہ اپنی جبلتوں کے بل پر وہ زندگی گزار رہا ہے یا زندگی اسے گزار رہی ہے افہم یمشی مکبن على وجہ ہی اہدا امئی یمشی سوی مستقیم کیا وہ شخص زیادہ ہدایت پر ہوگا کہ جو اونھے منہ گھسٹ رہا ہو یا وہ کہ جو سیدھا کھڑا ہوا ایک سیدھے راستے پر چل رہا ہوں. بہرحال پہلا جو ہے اس فلسفے کا نقطہ وہ یہ ہے کہ انسان وہی ہے کہ جس کا کوئی نہ کوئی مقصود کوئی آدرش آدرش ہندی کا لفظ ہے نسب العین کے لیے یہ آدرشوں کا فلسفہ یا نسب العینوں کا فلسفہ ہے جو ڈاکٹر رفیع الدین صاحب نے اس کو مدون کیا ہے پورے طور سے جس کو میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں نمبر دو دوسرا اس کا لازمی حصہ یہ ہے اگر نصب العین پست ہوگا اور نسب العین کے حصول کے لیے انسان جدوجہد کرے گا اس کے نتیجے میں اس کی ایک خاص شخصیت وجود میں آئے گی اگر نسب العین پست ہے تو شخصیت بھی پست ہوگی سیرت بھی پست ہوگی کردار بھی پست ہوگا اور نصب العین بلند ہے تو اب اس کے لیے جب انسان محنت کرے گا تو خود بھی بلند ہوتا چلا جائے گا اب اس کی شخصیت میں ترفو پیدا ہوگا اس کی سیرت میں اس کے کردار میں بلندی پیدا ہوگی اس لیے کہ نسم العین اونچا ہے یہی ہے جو اقبال نے کہا نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پور سوس نگاہ بلند ہو جانا کہاں ہے اونچی منزل معین کرو آپ یہ گویا کے دوسرا حصہ ہے اس کے لیے بہترین مثال ہے کمند کوئی اونچی فصیل ہے آپ اس پر چڑھنا چاہتے ہیں کمند آپ کے پاس سے جتنی اونچی کمند آپ پھینک دیں گے اتنا ہی اونچا چڑھ سکیں گے اگر کمند ہی یہیں اٹک کر رہ گئی ہے سات آٹھ فٹ کے اوپر تو اس سے زیادہ کیسے جائیں گے آپ تو کمند جتنی اونچی ہوگی اتنا ہی بلند آپ اپنے آپ کو لے جائیں گے اتنی بلندے بلند تک آپ چلے جائیں گے کمند نیچی رہ گئی تو پھر آپ اتنی نیچے رہ جائیں گے اس اعتبار سے یہ پروپورشنیٹ ہے نصب العین آلہ ہوگا بلند ہوگا شخصیت بھی بلند ہوگی ارفا ہوگی آلہ ہوگی نصب العین پست ہوگا تو انسانی شخصیت کردار اس کا کیریکٹر وہ بھی بہت پست ہوگا یہ گویا کہ دو اور دو چار کی طرح کا اصول ہے اب ذرا اس کو اپلائی کیجیے پسترین نسب العین کون سا ہے وہ جگر کا غالبن مصرہ ہے یہ کہ اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں انسان اپنی ذات کو ہی اپنا مطلوب و مقصود بنائے اپنی ذات کے لیے دولت کا حصول حصول دولت حصول جاہ حصول عزت حصول اقتدار حصول شہرت ظاہر بات ہے یہ چیزیں بھی گھر بیٹھے تو نہیں مل جاتی آدمی کو دولت کے لیے بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے محنت مشقت کرنی پڑتی ہے شہرت کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اقتدار حاصل کرنے کے لیے نہ معلوم کن, کن کن کوچوں کی خاک چھاننی پڑتی ہے الیکشن میں بھی حصہ لینا ہے تو جا کر گندی گلیوں میں جا کر جو ہے سخت میلے کچیلے بچوں کو اٹھا کر جو ہے بڑے اپنے آلہ اچکروں کے ساتھ جو ہے چمٹانا پڑتا ہے ان کو تب کہیں جا کر جو ہے وہ ووٹ ملتا ہے ورنہ ویسے تو نہیں ملتا یہ سارے پاپڑ بیلتا ہے تو آدمی جو ہے کچھ آگے چلتا ہے لیکن جس شخص کا مقصود یہی ہے اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں وہ خود اپنی ذات ہی مطلوب ہے مقصود ہے اس سے اوپر کوئی بلندر نسم العین ہے ہی نہیں تو شخصیت بھی نہایت گھٹیا بڑی پست کردار بھی بہت نیچا وجود میں آئے گا یہ گویا کہ اب ہم اپلائی کر رہے ہیں اسی اصول کو اپنی ہری میں ذات کا تواف ہو رہا ہے اور یہ مختلف چیزیں میں نے گنوا دی حصول دولت یہ بھی ایک اپنی جگہ پر ہے اپنے لیے دولت کے حصول جائیداد بنانے کے لیے فکر ہے مینیا ہے لگا ہوا ہے انسان اللہ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ قبر میں ٹانگے لٹکائے بیٹھا ہوا ہے لیکن پھر بھی کی جو ہے ہے ختم نہیں ہو رہی تو یہ جو ہے دولت کی حوث شہرت کی حفظ اقتدار کی حفظ جو بھی ہے یہ سب گویا کہ بلند ترین جو پس ترین نسب العین ہے جس سے کہ پس ترین کردار وجود میں آئے گا اس سے ذرا بلند تر ہے حب قوم قبیلے کی ویلفیئر بہتری قوم کی بہتری ملک کی عظمت ملک کی عزت کے لیے آزادی کے لیے حریت کے لیے قوم کی عظمت کے لیے قوم کی آزادی کے لیے قوم کی حبیت میں یہ تمام انسان کام کرے یقیناً پہلے سے بلند تر ہو گیا انسان اور اس وقت میں یہ یوں سمجھیے کہ ذرا ایک جملہ موترضہ ہے اس وقت ہم مسلمانان نے پاکستان کا خاص طور پر اور پوری دنیا کے مسلمانوں کا عام طور پر المیا اس وقت یہ ہے کہ ہم پہلے لیول پر زندگی گزار رہے ہیں ہمارے اندر یہ دوسرا لیول بھی نہیں ہے حب قوم بھی نہیں ہے ہب وطن بھی نہیں ہے ہب وطن بھی ایک اعلی نصب العین ہے اس پہلے کے مقابلے میں آلہ ہے اپنے وطن کے ساتھ تو آدمی مخلص ہوگا اپنے وطن سے تو فراڈ نہیں کرے گا اپنے ملکی آزادی کا سودا تو نہیں کرے گا اپنے ملک کے لیے اسلح کی خرید کے اندر کمیشن لے کر جو ہے وہ غلط مال تو نہیں خرید لے گا کم سے کم اپنے ملک کے ساتھ تو سنسیئر ہوگا یقیناً وہ ان لوگوں سے بہتر رہیں گے کہ جن کے اندر وہ بھی نہیں سرے سے وہ اپنی اس دولت کے لیے بڑے سے بڑا فراڈ بڑے سے بڑا سکینڈل بڑے سے بڑا غبن ڈیفینس پرچیزز کے اندر ہو جائے گا کمیشن لے کر جو ہے جمع کر دیا جائے گا باہر وہ صرف اپنی ذات کے لیے اپنی عیاشیوں کے لیے یا اپنی اولاد کے لیے بینک بیلنس ہو رہا ہے ہم اس وقت درحقیقت پسترین سطح پر ہیں خاص طور پر مسلمان پاکستان باقی دنیا میں جو مسلمان اقوام ہیں ان میں کوئی نہ کوئی نیشنلزم موجود ہے ترکوں میں ٹرک نیشنلزم ہے ترک قوم کے لیے ان کے اندر ایک حمیت ہے غیرت ہے اس کے لیے اشار اور قربانی کا مادہ موجود ہے عرب نیشنلزم اس عرب اپنی نسل کی بنیاد کے اوپر کوئی نہ کوئی نیشنلزم ان کے اندر ہے یہاں تو سرے سے خلا ہے یہاں نیشنلزم بھی کوئی نہیں پاکستانی نیشنلزم میں تفصیل سے لکھ چکا ہوں اپنی کتاب میں استحکام پاکستان میں اس کا کوئی وجود ہے ہی نہیں نہ کبھی یہ وجود میں آ سکتا ہے یہ تو ناممکنات میں سے میرے نزدیک تو یہ یعنی یوں سمجھیے کہ جس کو ہم کہیں کہ امپاسبل جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں سے اس لیے کہ اس کی خیر اپنی منتقس کو میں اس وقت بیان نہیں کر رہا وہ میری کتاب استحکام پاکستان ہے اس میں میں نے پوری تفصیل سے بیان کیا بہرحال پہلی سطح پسترین سطح تو یہ ہوئی کہ صرف اپنی ذات اپنی منفعت شہرت ہو چاہے اقتدار ہو چاہے دولت ہو ان چیزوں کے حصول کے لیے ہی ساری بھاگ دوڑ محنت راتوں کو بھی جاگ رہے ہیں دن میں بھی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں لیکن مخصوص صرف یہ لیکن اس سے تر قوم ملک ان کو ایک سب کو ایک جگہ کر لیجئے قوم ملک آج کل ویسے بھی نیشن سٹیٹس کا کانسیپٹ ہے قوم اور ملک جو ہے وطن اور قوم تقریباً ایک ہو گئی ہیں تو اپنے قوم اپنے قبیلے یا اپنے ملک کے لیے اس کی عظمت کے لیے اس سے بلند تر سطح پر ہے اور اس کو اب دو حصوں میں سمجھ لیجئے ایک فلسفیانہ سطح پر ہیومنزم خوب انسان انسان کی بھلائی کے لیے انسان کی بہتری کے لیے انسان کی خدمت کے لیے انسان قومی سطح سے بلند تر ہو جائے انسانیت کی سطح پر سوچے اور اسی کا ایک شیڈ یہ ہے کہ انسانوں کے لیے بہتر نظام بہتر فلسفہ بہتر آئیڈیالوجی تاکہ ایک زیادہ منصفانہ معاشرہ قائم ہو جائے تاکہ